باب نمبر تیرہ خانقاہ نشینوں کی فضیلت وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیبتن ادن اللہ عین عرف کرفی حسم ہو یو سب لہو فی, له فی بالغدو ولاسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وعقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سریہ نور پارہ نمبر اٹھارہ یہ وہ گھر ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں خدا کا ذکر بلند کیا جائے وہاں وہ لوگ صبح و شام خداوند تعالی تعالیٰ کی تصبیح کرتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں جنہیں خدا کے ذکر نماز ادا کرنے اور دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے سرشاد میں فی بیوت یہ وہ گھر ہیں سے مراد مساجد ہیں بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس سے مراد مدینت الرسول کے مکانات ہیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر ردی اللہ تعالی ان کھڑے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان گھروں میں علی اور فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہاں اور وہ ان میں بڑھ کر ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے تمام گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ بنا دیے گئے ہیں اس اعتبار سے ذکر کرنے والے لوگوں کی تخصیص کی گئی ہے نہ کہ جگہوں کی چار دیواری کی یعنی آیت مندرجہ بالا میں اہمیت ذاکرین کی ہے نہ کہ کسی مخصوص چار دیواری یا گھر کی بس جس جگہ جس مقام پر بھی زاکرین جمع ہوں گے وہی مقامات ایسے گھر مراد لیے جائیں گے جن میں خدا کے حکم سے اس کا ذکر صبح و شام بلند کیا جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی سراحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح اور شام نہیں گزرتی کہ زمین کے بعض حصے دوسرے حصوں سے یہ نہ پوچھتے ہوں کہ آج تم پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے تم پر یعنی تمہاری جگہ پر نماز پڑھی ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو بس بعض مقامات اسبات میں اور بعض نفی میں جواب دیتے ہیں جو اجزاء اسبات میں جواب دیتے ہیں ان کو دوسرے اجزاء زمین پر فوقیت و فضیلت دی جاتی ہے اور جو بندہ کسی خطہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے تو وہ خطہ زمین خداوند تعالی کے حضور میں اس بات کی شہادت دیتا ہے اور اس عبادت گزار بندے کے مرنے پر روتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں موجود ہے فم بکت علیہم الصمہ اول ارد اور ان کافروں کے مرنے پر آسمان اور زمین ان ان کی موت پر پر ہوتے ہیں ان کافروں کے مرنے پر آسمان اور زمین نہیں روتے اس ارشاد ربانی سے یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل تعت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آسمان اور زمین ان کی موت پر گریا کنا ہوتے ہیں اور ان پر نہیں روتے جو دنیا کی طرف مائل اور خواہشات نفسانی کے پابند ہوتے ہیں بس ساکنان خانقاہ وہ لوگ ہیں جن کے نفوس طاعت الہی میں مشغول ہیں اور اس سے ان کا ارتباط ہے اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہمتن مشغول ہیں اس اجزاء میں اللہ تعالی نے دنیا کو ان کا خادم بنا دیا ہے اور وہ دنیا کے خادم نہیں ہیں حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے یعنی سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور جو کوئی دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمتن دنیا کے سپرد کر دیتا ہے لفظ ربات کی تحقیق اور اس کی اصل ربات لغت میں اس مقام اور جگہ کو کہتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں یعنی استبل پھر اس لفظ کو ان سرحدوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو مملکت اسلامیہ اور مملکت کفار کی حد فاصل ہوتی ہیں اور قوم یا دوسرے لوگ یعنی سپاہی جن کی حفاظت کرتے ہیں بس جس طرح سرحد کا محافظ مجاہد اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وہ شخص جو خانقاہ نشین ہے ربات میں رہتا ہے اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی طاعت میں مشغول ہے وہ بھی دعاؤں اور اطاعت اتات گزاری سے بندوں اور شہروں سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے شیخ العالم رضی اللہ عنہ، ابو ابوالخیر احمد بن اسماعیل قزوینی نے اپنے مشائخ کی اسناد کے ساتھ حضرت عمر ردی اللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح مسلمان کے ذریعے اس کے سوگ گھر والوں اور پڑوسیوں سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے عبادت گزار بندے شیرخوار بچے اور چرنے والے مویشی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل فرماتا کہ تم سب اس عذاب میں پس کر رہ جاتے ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کی بدولت اس کی اولاد اولاد کی اولاد اور اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں کے کاموں کو سدھار دیتا ہے اور جب تک وہ نیک بندہ ان کے ساتھ رہتا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امہ میں رہتے ہیں داؤد بن صولح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلم رحمت اللہ علیہ بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ اے ابن بن ام کیا تمہیں خبر ہے کہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی ایس وصابرو ورابطو یعنی صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور ثابت قدم رہو میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں معلوم انہوں نے فرمایا اے برادرزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی جگہیں نہیں تھیں جن میں گھوڑے باندھے جائیں یعنی استبل نہیں بنائے گئے تھے بس یہاں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مراد ہے اور رابطوں سے مراد جہاد نفس ہے اور جو خانقاہ میں رہتا ہے وہ مجاہد نفس ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ جاہد فل حق جہادی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جہاد سے مراد مجاہدہ نفس اور مجاہدہ خواہشات ہیں کہ اس کے ذریعے جہاد کا حق ادا ہوتا ہے یہی جہاد اکبر ہے جیسا کہ خبر میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات سے واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ نے فرمایا رجعنا من الجهاد الاصغر الى جهاد اکبر ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کے لیے آ گئے ہیں روایت ہے کہ کسی بندہ صالح نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں اس کو غزبے میں شرکت کی دعوت دی تھی اور اس کو لکھا تھا کہ اے بھائی تمام سرحدیں میرے گھر میں جمع ہو گئی ہیں اور مجھ پر گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے اس کے بھائی نے اس کے جواب میں لکھا اگر تمام لوگ یہی طریقہ اختیار کریں جو تم نے اختیار کیا ہے تو مسلمانوں کے تمام کام درہم برہم ہو جائیں اور کفار غالب آ جائیں اس لیے جنگ بہت ضروری ہے اس جواب اس جواب کے جواب میں اس کے بھائی نے لکھا اے برادر عزیز اگر تمام لوگ وہ کام کرنے لگیں جس میں میں مصروف ہوں اور وہ اپنے زاویوں میں اپنے مسلوں پر بیٹھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو مسلمان کستنطنیا کے قلعے کو منہدم کر دیں بعض دانشمندوں نے کہا ہے عبادت خانوں سے آوازوں یعنی تکبیرات و تسبیحات کا بلند ہونا جب کہ حسن نیت کے ساتھ ہوں اور خلو سے قلب شامل ہو ان تمام گرہوں کو کھول دیتا ہے جن کو گردش فلکی مضبوطی سے باندھ دیتی ہے یعنی تقدیر کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور گرہیں کھل جاتی ہیں بس اگر خانقاہ والے صحیح طور پر اپنے مقاصد یعنی روحانی پر عمل پیرا ہوں حسن معاملت اور رعایت اوقات کو ملحوظ رکھیں اور ان چیزوں سے گریز کریں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں اور اعمال کو درست کرنے والی باتوں پر سختی سے قائم رہیں تو وہ ملک و ملت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو سکتے ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اسابر کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ سلامتی کی توقع رکھتے ہوئے دنیا پر صبر کرو اور جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور نفس لوامہ کی خواہشات کو روک دو اور ان باتوں سے بچو جن کا انجام ندامت ہے جب یہ شرائط بجا لاؤ گے تو امید ہے کہ عزت کی بسات پر تم کامیابی حاصل کر سکو بعض حضرات نے اس ارشاد ربانی کی اس طرح تشریح کی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میری بلاؤں پر صبر کرو میری نعمتوں پر اپنی حد سے تجاوز نہ کرو میرے دشمن کے گھر پہنچ کر جہاد کرو میرے سوا سے محبت کرنے سے بچو شاید کہ کل قیامت میں تم میرے دیدار سے کامیاب ہو جاؤ خانقاہ نشینوں کے فرائض خانقاہ نشینوں کے فرائض میں داخل ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق کر لیں اور حق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں ترک کسب کر کے مسبب الاسباب کی کفالت پر اکتفا کریں میل جول اور ارتباط سے اپنے نفس کو روکیں برے کاموں سے اجتناب کریں اور اپنی تمام پچھلی عادتوں کو ترک کر کے رات دن عبادت میں مشغول رہیں اپنے اوقات کی نگہداری کریں اور داری و وظائف میں مصروف رہیں نمازوں کا انتظار کریں یعنی نماز ادا کرنے کے لیے تیار رہیں اور غفلتوں سے خود کو محفوظ رکھیں اگر ان باتوں پر اہل خانقاہوں اہل خانقاہ وہ زاویہ نش... عمل پیرا ہو جائے گا تو وہ ایک زبردست مجاہد یعنی مرابط بن جائے گا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائق کی اسناد و ترک سے حضرت سعید بن مسیب سے بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقروحات یعنی دنیا میں وضو کا پورا کرنا اور قدموں کا مسجدوں کی طرف بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تمام خطاؤں کو اچھی طرح دھو ڈالتا ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں تم کو اس بات کی خبر دوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروحات میں وضو کا پورا کرنا مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ربات ہے یہ ربات ہے یہ ربات ہے یعنی اس میں جہاد کا ثواب ہے